الحمد اللہ نور اللہ سیاہ فام غلام رسالہ میرے ہاتھ میں ہے جو میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت دامد براکات کا لکھا ہوا ہے اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارہ معجزات کا بیان ہے جو اولا درود پاک کی فضیلت لکھی ہے مشکا شریف کے حوالے سے حدیثر نو سو اٹھائیس وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام الفاظرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کرب تعلی فرماتا ہے اے محمد علیہ السلط کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں میرات جل دو صفحہ ایک سو دو پر مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں رب از وجل کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بزیر ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المنی خیروں عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تخر شرکت کیجیے اور حسب حال اچھے اچھی بھی کر لیجئے ابو جہل یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ میرے اکا علیہ تو سلام کو اس نے بہت ایزا پہنچائی اور بہت سی ایزائیں مزید بھی دینا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا جو اس نے ایزا پہنچانے کی کوششیں کی اس کا کچھ بیان انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عجاب القرآن صفح تین سو پر تفسیر صاوی کے حوالے سے لکھا ہے ایک مرتبہ ابو جہر اور اس کے قبیلے کے دو آدمیوں نے حلف اٹھائے یعنی قسم اٹھائی کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے استقفر اللہ جب حضور علیہ سلاط وسلام نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ یعنی ابو جہل ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آ گئے یہ گلا ہے یہ گردن اور پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توک بن کر ٹھوڑی کے پاس بند گئے اور وہ اسرا ناکام ہو کر لوٹ آئے دوسرے دن ولید بن مغیرہ یہ ایک اور غساخ رسول جھنجھلا کر کہنے لگا تم پتھر مجھے دے دو میں اس کو ان کے سر پر ماض اللہ دو ماروں گا چنا چی اس بدنسیب نے جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو ایک دم اندھا ہو گیا بلائنڈ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآ کی آواز تو سنتا رہا مگر صورت پاک نہ دیکھ سکتا تھا مجبورا پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکا جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا تو ولید بن مغیرہ گساخ رسول نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا پھر اس کے تیسری ساتھی نے غصے میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کے قریب پہنچتے ہی الٹے پاؤں بد ہو کر بھاگا ہانپتے ہانفتے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ایسا سانڈ ان کے قریب اپنی دم ہلا رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوفناک سانڈ دیکھا ہی نہیں تھا لاتا کی قسم اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا مدیچن کے ناظرین اس واقعے کا ذکر سورہ یاسین میں ان لفظوں کے ساتھ مذکور ہے چنانچہ یہ آیت نمبر آٹھ اور نوی فہم ہم نے ان کی گردنوں میں توک کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ع وصحبی وبارہ کاسلم چینل کے ناظرین آیت نمبر نو اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا اس کی تفسیر میں امام بحقی نے دلائل ال میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے کفارے قریش کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایزا پہنچانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ بنو مخضوم کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سادش کی جس میں ابو جہل ولید ان مغیرہ بھی تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کی قرآ سن رہے تھے انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کو بھیجا وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے قرآ سنتا تھا لیکن آپ کو دیکھ نہ پاتا تو واپس جا کر بتایا تو وہ سب اس جگہ پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا اپنے پیچھے دیکھا لیکن آپ ان کو سامنے نظر آئے نہ پیچھے نظر اور امام ابو نعیم نے دلائل الابوہ میں محمد بن کاب کا رضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ میرے دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہاشمی مولا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درے دولت پر قریش جمع ہو گئے اس میں بدبخت ابو جہل بھی تھا اس نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو تم عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے اور یہ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے پھر تم کو دوزک کی آگ میں جلایا جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاک کی ایک مٹھی لے کر نکلے آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں اور تم بھی ان دو زخیوں میں سے ایک ہو اور اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کفار میری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اور شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خاک کی مٹی کی مٹھی لے کر ان کے سروں پر ڈال دی اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے میں آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لطول قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا فهم ترجمہ کنزلی مان حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جن کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوریوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا میرے اکالی سلاد اسلام ان کفار کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت فرماتے ہوئے تشریف لے گئے ہر شخص کے سر پر مٹی پہنچے ان میں سے جو شخص بھی سر پر ہاتھ رکھتا اس کے سر پر مٹی ہوتی بلاخر انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے یعنی میرے اکالی سلا تو سلام ان سے سچ کہتے تھے متی چلن کے نازرین ایک اور روایت سنی اور سبحان اللہ شان و عظمت مصطفیٰ سے جھومی امام عبد بن حمید نے مجاہد سے روایت کیا قریش نے جمع ہو کر اتبا بن ربیعہ کو بلایا کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہاری قوم کہتی ہے بے شک آپ بہت عظیم دین لے کر آئے جس دین پر ہمارے باپ دادا نہیں تھے اور ہمارے دانشور لوگ اس دین میں آپ کی اتبا نہیں کر رہے آپ نے ضرور کسی ضرورت کی بنا پر اس دین کی پیروی کی دعوت دی ہے بس اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کی قوم مال جمع کر کے آپ کو پیش کر دیتی ہے آپ اس دین کو چھوڑ دیں تک اللہ اور اسی دین پر عمل کریں جس دین پر آپ کے باپ دادا عمل کرتے تھے پھر اتبا آپ کے پاس پہنچا جس طرح انہوں نے بتایا تھا اسی طرح اس نے آپ سے کہا جب وہ اپنا پیغام پہنچا کر خاموش ہو گیا تو میرے پیارے نبی سچے نبی سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرامیم سجدہ کی تیرہ آیتیں پڑھی ان آیات کو سن کر اطلاع اپنے کفار ساتھیوں کے پاس گیا کہنے لگا انہوں نے یعنی میرے اکالی سلاط وسلام نے میرے ساتھ ایسے کلام کے ساتھ خطاب کیا ہے جو نہ شعر ہے نہ شہر ہے وہ بہت عجیب کلام ہے وہ لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے کتبا کے ساتھی حزم ہوئے کہا ہم ان کے پاس مل کر جاتے ہیں جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے آئے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سروں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین کی ابتدائی نو آئٹیں تلاوت فرمائی پھر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں پر باندھ دیا ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاک کے مٹھی لے کر کے سروں پر ڈالی اور ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ نہ جان سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ان کو بعد میں بڑا تاج ہوا بڑی حیرانگی ہوئی اور ماض اللہ کہنے لگے ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی جادو کرنے دیکھا اس بھلا دیکھو تو صحیح وہ ہمارے ساتھ کیا کر گئے ہیں یہ روایت تفسیر درر منصور میں لکھی ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی کی یہ تفسیر مدی چل کے ناظرین ہماری رہنمائی ہے اس میں کہ کفار کا گھیرا تنگ ہو جائے نجات کی صورت نظر نہ ہے ان کے گھیرے سے نکلنے کی یہی صورت ہے کہ ہم قرآن کا دامن تھام لیں ہم نے فسکو فجور کے دلدل میں جو اپنے آپ کو غرق کر رکھا ہے فرائض کو ترک کیا جا رہا ہے واجبات ترک کیے جا رہے ہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا سمجھنا تو بات کی بات ہے عمل کرنا اس کے بعد نت نئے فیشن اپنانے کا شوق ہے اسلامی طور طریقوں سے ہم دور نکل گئے تو ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں قرآن پاک کو تھام لیں ان شاء اللہ عزا کفار کے نرغے سے قرفار کے گھیرے سے ہم نکل جائیں گے مندی چینل کے ناظرین ایک اور روایت سنیے جو کہ تفسیر خاضہ ان الرفان میں ہے کہ ابو جل نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور وہ علل اعلان کہا کرتا اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے استقفر اللہ ان کی گردن کچل دوں گا ان کا چہرہ ہاتھ میں ملا دوں گا استقف اللہ چنچے ابو جہل اپنے اس فاسد ارادے سے حضور علیہ سلاد وسلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے چہرے کروں اڑ گئے اور بدن کی بوٹی بوٹی کاپنے لگی اب جہل کے ساتھیوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا کہنے لگا میرے اور محمد کلی حصہ تو سلا تو درمیانے خنک جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ند پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں اس میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ آگے نہ بڑھ سکا اور ہانفتے ہانفتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا نماز کے بعد اللہ کے محبوب دانۂ حجوب منزہ علی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک رف جدا کر دیتے ابو جہل خباصہ سے بازی نہیں آتا اس امت کا فرعون میرے اکالی سلا تو اسلام کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے اس پر شاہ باہر بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے حالانکہ آپ کو معلوم ہے میں مکہ میں سب سے زیادہ جتھے والا ہوں مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیات نازل ہوں سنیے کون سی آیات نازل ہوگی سید ان سند سورہ پارتیس کی آ پندرہ اٹھارہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ سنیے ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی سے بال پکر کر کھیچیں گے کیسی پیشانی جھوٹی خطا کر اب پکارے اپنی مجلس کو ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں حدیث شریف میں ہے اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بل اعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیاں کی یہ فرشتوں کی قسم ہے زبانیاں گرج سے نہیں بچ سکتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں ان کی گردن کو پیروں سے رون دوں گا استقفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کو ظاہر پکڑ لیتے یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک حدیث نمبر 4958 مدی چل کے ناظرین ابو جہل امت کا فرعون ہمیشہ نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ازا رسانی پر کمر بستا رہا دوسروں کو بھی اکساتا تھا ابھارتا تھا آخر کار کارو خدا میں گرفتار ہوا اور غزبۂ بدر میں معاذ و رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا اور لا کر میرے اکالی صلاح اسلام کی خدمت میں پیش کیا یہ ایسا سخت کا تھا کہ اس کے مرنے پر اس کے قتل ہونے پر شاہ بحر و بر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا یہ ایسا غساخ رسول تھا ایسا ڈھیٹ تھا یہ اس کی لاش بغیر کفن کے بدر کے گڑے میں پھینک دی گئی اور یہ غصہ خانے رسول کی طرح عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک کو برباد ہو گیا اعلی حضرت کی کیا بات ہے کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے جب آئے تجھے اللہ تعالی تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفعنا فانہ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بال بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ ہی وبارک وسلم بدیچن کے ناظرین اسیا فام غلام جو امیر سنت کا رسالہ ہے اس میں اور روایتیں میں لکھی ہوئی اور میرے آقا عقلی سلاۃ اسلام کی شان و عظمت کیا ہے سبحان اللہ خسائصلقبرہ لسیوتی حضرت علامت الدین سیوتی رحمتہ اللہ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے امیر علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن میں ایک تاجر آیا اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا مگر رقم دینے میں پسو پیش کی وہ شخص پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر بولا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب اور مسافر پر رقم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلوائے لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سے بات کرو یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے اہل قریش کے ان صاحب کے پاس بھیجنے کا منشاہ یہ تھا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کے پاس گئے تو وہ ان کی توہین کرے گا تقفر اللہ اور یہ لوگ یعنی بھیجنے والے سے حض اٹھائیں گے لطف اٹھائیں گے مسافر نے ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال سنایا وہ صاحب اٹھے ابو جہل کے دروازے پر شیو لائے دستک دی ابو جہل نے اندر سے پوچھا کہاں ہے جواب ملا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل دروازے سے باہر نکلا اس کے چہرے پر ہوائیں اوڑھ رہی تھیں پوچھا کیسے آنا ہوا بے بےکسوں کے فریاد رس محمد عربی صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمائے اس کا حق کیوں نہیں دیتا ارجکی ابھی دیتا ہوں یہ کہہ کر اندر گیا رقم لا کر مسافر کے حوالے کر دی اور اندر چلا گیا دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل تم نے بہت عجیب کام کیا بولا بس کیا کہوں؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھ پر خوف خوفداری ہو گیا جو ہی میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیو پیکر اونٹ کھڑا ہے اتنا خوفناک اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا چپ چاپ بات مان لینے ہی میں مجھے عافیت نظر آئی ورنہ وہ اونٹ مجھے حرب کر جاتا اخبار اللہ اخبار اللہ حضرت فرماتے ہیں واللہ گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے اتنا بھی تو ہو کوئی جو دل سے ستنا بھی تو ہو کوئی شدیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد و شہدی ہی, ہی و بار مدن چلن کے ناظرین الحمد للہ میرے سردار میرے غمخار میرے منٹار دو عالم کے مالی کو مختار وہ ہٹائے پرور دار محبوب غفار بےکسوں کے غمخار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حمایت نشان کیا ہوئے کس طرح دکھیاروں اور غموں کے ماروں کی امداد فرماتے ہیں مظموموں کے حقوق دلواتے اور اللہ عرمان بھی اپنے محبوب پر کس قدر مہربان کہ دشمن کے مقابلے میں کس طرح آپ کی مدد فرماتا ہے ابو جہل جو کہ ازلی کافر اور صدا کے لیے ایمان سے محروم تھا اتنا عظیم و شان معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی بے ایمانی رہ بس نصیب اپنا اپنا کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات خفاص القبرہ میں علامہ جال سیوتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ بھی میں سیافام قلام کے سفا نمبر بائیس سے عرض کر رہا ہوں اللہ و مجیب آزمل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور عظیم الشان معجزے اور بدنصیب ابو جہل کی کور باطنی یعنی باطن کے اندھے کی حکایت ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتے تھے لہذا کفار قریش آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے آپ کو طرح طرح سے ایزائے پہنچاتے ایک بار شہن شاہ برار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادیہ حجون کی طرف تشریف لے گئے موقع پا کر وساخیر رسول دشمن ستم گر نظر نان کافر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا جوں ہی وہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹا سر پر پاؤں رکھ کر شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جب ابو جہل نے یہ حالت دیکھی تو ماجرا دریافت کیا کہنے لگا میں نے آج با ارادہ قتل محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والی ہی وسلم کا پیچھا کیا تھا جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں منہ کھولے دانت کچ کچاتے ہوئے چند شیر میری تو بڑے چلے آ رہے ہیں لہذا بھاگتے ہی بنی اتنا عظیم الشان معجزہ سن کر بھی بد نصیب ابو جہل بولا یہ بھی محمد صلی اللہ ہوتا ہے کہ جادو ہی کا کارنامہ ہے ماض اللہ عفر منکر یہ مرا جوش تھا صبح آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا مدیچن کے ناظرین ہمارے اکالی سلاد و سلام کی شان محبوبی کے کہ کیا کہیں سی ارفا والا آپ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد فرماتا ہے دشمنوں پر روب و دب دبدبا بٹھاتا ہے اچھا یہ یاد رکھیے کہ ابو جل جیسے بدبخت کافر کو بھی یہ معلوم ضرور تھا کہ یہ سچے ہیں جی ہاں آج جلد آٹھ میں مفتی احمد یا ارخا نعمی اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک بار ابو جہل کا خاص دوست اخنس ابن شریق اس سے علیحدگی میں لے گیا بولا یہاں کوئی نہیں سچ کہہ دو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں ابو جہل بولا ہیں تو وہ بالکل سچے اخنس بولا پھر تو انہیں مانتا کیوں نہیں بولا خصا کی اولاد میں پہلے ہی سے کابے کی کلید برداری حجاج کو پانی پلانا اور دوسری شرافتیں حاصلیں اگر نبوت بھی ان میں چلے گئی تو دوسرے قریشوں کے لیے کون سی عزت باقی بچے گی اف رین یہ بڑا جوش تار صبح آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا گیا تو ابو جہل مارا گیا برباد ہو گیا اور ذلت کی موت مارا گیا یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے اکالی و وسلام سچے ہیں کاش ہمیں پیارے اکالی و السلام کی سچی محبت نصیب ہو جائے عشق نصیب ہو جائے بے ادبوں سے گستاخوں سے ہماری میل جھول نہ ہو ان کی تحریریں نہ پڑیں ان کی تقریریں نہ سنیں اور اگر پڑھنا ہے تو عاشقان رسول علماء کو پڑھیں سننا ہے تو عاشقان رسول علماء کو سنیں سبحان اللہ میرے مرشید کیسے آشیق رسول ہیں کہ انہوں نے کتنوں کو آشق رسول بنا دیا میرے مرشید کیسے آشق رسول ہیں کہ کتنوں کو سنتوں کا آپ نے عامل بنا دیا لاکھوں کو داڑیاں رکھوا دی امام سجا دیے میرے اقالی صلاح اسلام کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دی اللہ تعالی ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے پیارے اکاری سلاۃ اسلام کا سچا ہمیں چاہنے والا بنائے آپ کی پیروی کرنے والا بنائے ہمیں با عدب بنائے کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اللہ تبارک و ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی الحمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم